اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں اس عمل کو نہ کرتے اٹھایا گیا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افتدائی اختلاح وقت رکو جان لگیا رقو تو سر اٹھان لگیا رفائی دہن کا ذکر موجود ہے اور دوستو اسا عمل کہ دو رکتا پڑھ کے, اٹھ کے کرنا اللہ صلی اللہ علیہ وائجقام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر علم النبي صلى الله عليه وسلم آ. حضرت عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد حضرت نافع فرماندے ہیں کہ بیشک عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت نماز اندر کھڑے ہوتے تکبیر کہتے اور رفع الیدین کر دے رکوع جاتے رفع الیدین کر دے سمع الله لمن حمده کہتے من الركعتين جب وہ دور کاٹا تو دو کھڑے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں تین حدیس پیش کی حدیث ہو گیا کہ نماز شروع کر لگیا رگیا رفا جدین کا ساند ہے اور سا ہے کہ یہاں مقام یعنی رکو جان لگیا رکو تو سر اٹھا لگیا دور کاتا پڑھ کے ادا کھڑے ہو کے دا جدین یا نسب چونکہ کسی صحیح حدیث بھی تو نہیں ملدا اس واسطے اچھی اسم دوستو اگر کسی ایسی کوئی حدیث دکھا دو جس کے اندر لفظ موجود ہون کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم رکود جان لگیا رکو تو سر اٹھان لگیا یا دو رکادہ پڑھ کے ادا اٹھ کے رفا جی دین کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیتا ہے اگر صحیح سری مرفوع غیر مجروح حدیث ایک دکھا دوں گا اس مجلس کے اندر میں قبول کر رہا گا اور اگر تسیح ارجم مما تيسر ويسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتني او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دوست عزیز ہوائی جانب درست ہے ہمارے پیارے پیگمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ طاہرہ کیا اور یہ واضح بات ہے کہ ہم نے کلمہ کڑا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کامیابی بھی تب ہو سکتی ہے کہ ہم محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوط اگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو چھوڑ کر ہم کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تو ہم گمراہ تو ہو سکتے ہیں کبھی ہدایت ہمیں نہیں مل سکتی مسلح رفعیدین کا جس کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہیں ہم نے اس دعوے کی وضاحت شروع سے کرانا چاہیے لیکن صدر صاحب نے نہیں کی مناظر صاحب نے ایک آدھ بات کی وضاحت کی ہے بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے ایک دعوی واضح طور پر کیا جاتا ہے پھر اس پہ آگے ڈلائ دیے اب ان حضرات کا جو اپنا عمل ہے آخر اپنا عمل جو یہ کرتے ہیں اس کو بتانے میں انہیں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہونی چاہیے بتائیں یہ واضح بات ہے افتتاح سلاد کے وقت یہ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں دفاع لہن کرتے ہیں رکو کو جاتے وقت کرتے ہیں رکو سے اٹھتے وقت کرتے ہیں دو رکعتوں کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تیسری رکعت کے لیے تب رفایہ دین کر یہ چار مقام ہے جہاں پر یہ رفایہ دین کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ نماز کے اندر مثلاً ابھی ان کے مناظر صاحب نے اتنی وضاحت کی ایک حدیث میں جو لفظ آ گیا کہ سجدے کے اندر رفایہ دین نہیں کرنی چاہیے اب انہوں نے مثلا بتا دیا اب گویا کے سجدے کے اندر یہ وضاحت کی ہے کہ دوسری کے بعد جب تیسرے نزدیک کرنا چاہیے تو اس میں آخر کون سی بڑی بات ہے کہ یہ وضاحت اگر یہ درد دیتے کہ پہلی رکعت کے بعد جب یہ کھڑے ہوتے ہیں دوسری کے لیے اس وقت یہ رفایہ دین کو نہیں کرتے تو لکھ دو کیوں نہیں لکھنے اور نہ لکھ کے دیا نہ مناظر صاحب نے اس کی وجہ اسی طرح جب تیسری رکاٹ پڑھ کر چوتھی رکاٹ کے لیے یہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نہیں کرتے آخر کیوں نہیں کرتے اس کی وجہ یہی یہ سنت نہیں سمجھتے ہوں گے جب نہیں سمجھتے تو اپنا عقیدہ تو آخر بتانا نہیں چاہیے نا نہ. وہ آدمی تو بزدل ہوا کرتا ہے جو اپنا عقیدہ بتائے یا وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے عقیدے پر دلیل پیش نہیں کر سکوں گا اس لیے وہ عقیدہ چھپالا ہے عقیدہ چھپانے کی ضرورت کوئی نہیں عقیدہ واضح کرنا چاہیے ان کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ پہلی رکعت کے بعد جب اٹھتے ہیں دوسری رکعت کے لیے تو یہ نہیں صاف کرتے تیسری نہیں. نہیں رکعت کے بعد جب چوتھی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو رفائی دین کرنا یہ کہ سنت نہیں اس لیے ہم نہیں کرتے سجدوں کے اندر افائی دین کرنا سنت نہیں اس لیے ہم نہیں کرتے یہ صاف کہیں کسی طرح جب یہ رکو کو جاتے ہوئے یا رکو سے اٹھتے وقت یا دو رکاطوں کے بعد ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو باتیں تک اٹھاتے ہیں آخر ان کو یہ لکھنے میں کون سی کے محسوس ہوتی تھی ساتھ لکھ دیتے کہ سلاد کے وقت بھی ہم کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کو سننا سمجھتے ہیں رکو کو جاتے وقت بھی رکو سے اٹھتے وقت بھی اور اسی طرح دو رکعتوں کے بعد بھی جو ہاتھ اٹھانے ہیں تو کندھوں تک اٹھانے ہیں آخر اتنا واضح کر دینے میں ان کو کیوں جھجک محسوس ہوتی ہے یہ ہے اصل ان کا پورا نظریہ جو ان کا اپنا عمل ہے یا وہ بتائیں کہ ہمارا یہ عمل نہیں ہے اب ہم نے بالکل صاف لکھ دیا ہمارے نزدیک جو پہلی تقبیر تحریمہ ہے اس وقت وقت وکاطرفہ دین کرنا سنت ہے صرف اس کے دلوقتي. اور صرف کا مانا یہی ہے اس کے بعد رکوع کے وقت جاؤ سنت نہیں سجدے کے وقت سنت نہیں پہلی رکاو کے بعد سنت نہیں دوسری رکاو کے بعد سنت نہیں تیسری بعد سنت, نہیں, کے وقت کرنا سنت ہے بس صرف یہ اس کے علاوہ نہیں ہے ہم نے بالکل واضح لکھ دیا انہوں نے نہیں لکھا اب ان کو چاہیے یہ تھا کہ یہ پورا واضح یہ عقیدہ لکھ پھر اس کو دلیل سے ثابت. حقیقت ہے خدا کے گھر میں کھڑا ہو اگر یہ کام یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس طرح لکھا ہے کہ سنت رسول ہے سنت رسول وہ کام ہوا کرتا ہے جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او اخیر وقت تک, دیا. عمر آخر عمر تک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ سنت ہے آپ جانتے ہیں بیت المقدس کی طرف پہلے منہ ہوتا تھا اب وہ نہیں کیا جاتا کیا تو ہے آخر پیغمبر کریم نے سنت کوئی نہیں سنت وہ چیز ہوتی ہے جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر عمر تک کام کیا ہو وہ سنت ہے. اب چاہیے یہ میں ان کو بالکل صاف یہاں کھڑا ہوں ہمارے اندر کوئی زد نہیں ہم چاہتے ہیں بدعات کا خاتمہ کیا جائے آمی شرک آمی کا خاتمہ کیا جائے رسم رواج کا خاتمہ کیا جائے طریقہ جاری, جاری ہو تو وہ جو میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور میں ان کو برمنا چیلنج کر کے کہوں گا یہ دو گھنٹے کے مناظرہ میں دو گھنٹے نہیں بے شک زیادہ وقت لگا لے بے شک یہ لگا لے صرف ایک حدیث یہ بتا دیں جس حدیث میں یہ ہو کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چار مقامات پر جن میں یہ قائم ہیں ان چار مقامات پر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاندوں تک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے یہ پیغمبر کریم کی سنت ہے اور ان چار مقامات کے علاوہ رفا دین کرنا سنت نہیں ہے میں کھانا خدا میں ہوں اگر گے جس میں یہ ہو پر یہاں سے تشریف لے گیا اور اسی طرح آپ کا عمل رہا اگر یہ صرف ایک حدیث بتا دیں گے میں ان کے مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا پر یقین جانیے نہ کلچر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازلو میرے آزمائے ہوئے ہیں اب انہوں نے بخاری شریف کا نام لیا بخاری شریف کے فضیلہ کا سہر کو بلکل چھئی گئے تمام ان حبیث کی کتابوں میں سب سے آلا کتاب بخاری شریف ہوئی صحیح بخاری بلکل اب اس میں انہوں نے تین روایتیں اپنے طور پہ پڑھی پہلی روایت جو چھی پہلی روایت جو نے انہوں نے پڑھی اس میں بھی ان چار مقاموں کا ذکر کوئی جو دوسری روایت پڑھی اس میں بھی چار مقاموں کا ذکر کوئی نہیں جو تیسری روایت پڑھی اس میں بتایا چار مقاموں کا ذکر. پہلی روایت انہوں نے جو پڑھی اس میں تھا شروع میں رکو کو جاتے ہے رکو کو اٹھتے ہوئے بس ان تین مقامات پر پہلی دو حدیث پڑی جو تیسری حدیث انہوں نے پڑھی اس کے اندر البتا ان کا دبا آ رہا ہے وہ یہ آرہا ہے کہ دو رکعاتوں کے بعد جب آپ کھڑے ہوا کرتے تھے تیسری رکعت کے لیے بھی تو آپ رفع دین کیا کرتے تھے لیکن یہ آپ اخیر عمر پک کرتے رہے یہ بخاری شریف میں کہیں موجود نہیں ہے۔ بسم اللہ کریم نحمدہ ونخلی علی رسولہ الکریم اما بعد میں بخاری شریف وچوں اپنے دعوے نو ثابت کرن واسطے تین حدیثیں بیان کی دیا ہیں مولانا نے بھی یہ تسلیم کیتا ہے کہ پہلی حدیث دے اندر دوسری حدیث دے اندر تین مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ثابت ہو گئے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع جدین کر دیسا نماز نیتن لگیاں رکوت جان لگیاں اور رکوتوں سر اٹھان لگیاں کہ تین مقام بخاری شریف پہلی جلد صفا سو دو, تو دو ثابت ہو گئے نے اور تیسری حدیث دے مولانا نے خود تسلیم کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چارے مقام جو ہے جدین کرنا ثابت ہو گیا ہے اگے مولانا نے ایک بات ہے بڑی سونی کہ یہ نہیں بخاری وچوں دکھایا نہ بخاری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہ عمل ہے مولانا کا سوال ہے بڑی سونی بات کی لیکن مولانا صاحب نو رسول دا پتا ہونا چاہیے اللہ اللہ اللہ اللہ نہیں, نہیں اللہ اللہ سنت سمجھا جائے گا جب ترک خدا ثابت نہیں اگر مولانا جر ایک حدیث پیش کرو کہ لگیا. دور کے الفاظ دکھا دو میں بھی ایسے قسم کھا کے کہنا کیا رفا جدین چڑھ دیا لیکن جس طرح تسا کیا نہ اور فرمایا کہ یہ حق مرادر کی الحمد الحمدللہ مولی صاحب نے دسوسی نماز شروع کر لگیا دو پڑھ کے الفاظ نے, نے تسلیم کر لیا کہ مولانا ابھی یہاں کہ سجدیاں دے اندر رسول اللہ, اللہ سجدیا کے شریف دے اندر دے کہ نبی سلا تو اسلام رفا جدین اس دوسری رقت شروع کرن لگیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو رفا جدین آلے حدیث نہیں کر دے چوتھی رقت شروع کرن لگیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو اسے صحیح حدیث دے اس دے ہو. سادہ کیتا. سنگو. اللہ کا نبی تمہیں جو دیتا ہے لے لو. جہاں سے روکتا ہے وہاں سے روک جاؤ ہمارے نبی سے اگر دوسری رقب کے شروع میں چوتھی رکت کے شروع میں, سجدوں میں صحیح حدیث کے ساتھ, اگر ہو جاتا, رب کعبہ کی قسم ہم اس پہ بھی عمل کرتے ہم جہاں رفا جدین شریف بچوں ثابت ہے مولانا نے اے نہ حدیثہ نہ کوئی جواب دے دین کے بھی نہیں مولانا دا تسلیم کرنا اس بات تے دلالت کرتا ہے کہ مولانا صاحب سمجھ دینے کہ بخاری شریف کی یہ حدیث صحیح نے اور یہ امر عمل اے بھی صحیح ہے مولانا نے پوچھا کہ تصویر نماز نیتن لگا جا رکوان لگا رکوا پڑھ گیا جہی حدیث پڑھی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے نورو چھپ دارے سن لیے رسول مولانا صاحب نے نماز نیتن لگے روای دین کا دا دعوی دا صاحب میرے جان لگے رکو تو لگا دو رقع پڑے تیسری وی ادا اٹھا لگیا یہ جڑی حدیث پیش کی لفظ نہیں پہلے آپ دعوی نا ہمیشہ کا لفظ دکھاؤ دہن کرنا چاہیے اور جگہ میں نماز میں کئی رفائی دہن لگو سنو مولانا نے آج کے بعد رفائی دہان نہیں کرنا کیونکہ نماز میں نماز گرد پڑھ لگیا جہی رفا جدین ہمیش کی کیتی ہے لیا وہ حدیث سامنے ان اللہ اب یہ فیصلہ ہوگا گا مولانا حدیث صاحب بہت ساری ہی ہیں میں پیش کرنی ہی ہیں لیکن پہلا ایک میرا سوال ہے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی تین حدیث پڑھیاں نے صحیح نے کہ نہیں اگر صحیح تو نے عمل کیوں نہیں اور اگر صحیح نہیں اب وضاحت کرو اور پھر صرف انتراض کرتے ہیں نل کے جی یہ ہمیشہ کا لفظ نہیں نماز میتن لگے روائی دن جی کر دد پیش کرو کہ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ یہ عمل کیا ہمیشہ لفظ دکھایا وسلم لگ ریسری نہیں کردے رہے یہ حدیث کا بچا میں اس بات رو قبول لیکن میں سب جانتا ہوں اور ہمیشہ ممارک رکو جان لگیا رکو تو سر اٹھا لگیا اور پڑھ کے ادا لگیا تیسری رقت کا فائدہ ہے نہ کرنا نبی سلام کوئی صحیح ادیسری بعض بیت امر اس رسول نے کہ آپ نے پہلے کیتے نے مگر دیتے جہے چھڈے نے وہ سابت نے مانتے ہو اچھی ماننے پر یہ ہر تو دعوی نہ اتوں ملوم ہوں کہ مولا نا تو وجود لیا جدید نماز نکل لگا رکو رقوم کو کیا؟ ہم ہمیشہ کیا کہ کی نہیں چلو ایک ہی حدیث پیش کر دو کہ ہزور نے چڑھ دیا گل مکی اگر تھی یہ حدیث نہو پھر تا کہنا گلط ہے ترتدا سلاب کے مگر رفا جان چڑنی پائے گی اور کی دور نے یہ پی بسراہت اور الحمد للہ اگر دکھاؤ گے میں بھی تسلیم کر لوں گا ایک بات کی وضاحت کر دا مولانا میں جی پہلے پوچھنا چاہوں گا سر الحمد خود وزاحت کر دیتی ہے کہ تو کہ کہ نبی نے عمل کیتا پر ہمیشہ نہیں کیتا. ثابت ہو گیا حس نسخ, جی؟ نسخ وال پیش حدیث کوئی میں پیش کربی جی؟ نے امل چڑ جے یہ حدیث وزا دے جتے ہو گئے کہ پہلا حضور نے کیا امل مگر دینا چڑتا یہ حدیساں بخانیاں جہاں وجود حدیث نہیں یہ اصول اور پھر اس لگ گیا. دوستو میں کتاب بخاری شریف دے ایک ہودی پیش کربی حضرت مالک بن حرضی اللہ تعالیٰ مولانا اب اس باری میں کافی حد تک موجود سے ہٹ کر باتیں کرتے رہے بات بالکل صاف ہے انہوں نے ایک سوال کیا بطر کے رفیہ دینا مولانا اب جھگڑا بہتر کا رفایہ دین کا نہیں جب اس کا فیصلہ کر لیں گے نا پھر آپ کسی وقت مکرا کر لینا بتر کا رفایہ دین وہ ثابت کرنا ہمارا کا جو جھگڑا ہے جس چیز کا اب فیصلہ اس کا کرنا ہے ہم نے موضوع سے ہٹنے کی اجازت کوئی نہیں باقی اب میں نے میں جواب دے رہا تھا وقت قلیل ہے اس لیے میں کہتا تھا وقت زیادہ ہو تو اچھا ہے ان روایتیں انہوں نے بخاری شریف بخاری شریف سے پیش کی پہلی دو جو روایتیں تھیں ان کے اندر ان کا دعویٰ موجود ہے ان کا دعویٰ ہے چار مقاموں پر رپئی دین کرنے کا وہ دلیلیں تین مقام پر رپیہ دین بتا رہی ہیں تو ان کے دعوے کے مطابق مثلا میں کہتا ہوں مولانا صاحب جی کو فلا آدمی کا ایک ہزار دینا ہے یہ کہتے ہیں میں نے چار ہزار دینا ہے اب درمیان میں کوئی دو گواہ آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولانا نے تین ہزار دینا ہے تو کیا چار ہزار والی بات ثابت ہو جائے گی کوئی ثابت نہیں ہو سکتی اب تین رفا دین سے چار والی بات تو ثابت نہیں ہو سکتی اور چار کے لیے جو روایت انہوں نے پیش کی تھی اس کے اندر راوی ہے یہ میرے پاس موجود ہے ابن ماجا یہی راوی ابد اللہ یہ وہ رابی ہے کہ جس نے وہ روایت تراشی ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو قرآن نازل ہوا تھا نا یہ تیس پارے نہیں ہے زیادہ ہے تو پھر بکری کچھ داس پارے میں چوکھا گئی سے یہ روایت یہ روایت کرنے والا پوری میں کہہ رہا ہوں یہ سفا ایک سو اکتالیس ہے نکالنے وہاں پر یہ حدیث موجود ہے سفا ایک سو اکتالیس <سلام> تا نا تا سفا ایک سو اکتالیس ابن شاید شاید قول قول. ابو سلم ابن ابھی بکرا تھا پورا کہ دس پارے بکری کھا گئی تھی یہی عبد اللہ عبد اللہ بورابی ہے جو روایت یہ تراشنے والا ہے کیا ایسے راوی کی روایت کبھی دلیل بن سکتی ہے दिकरा दिकरा اور عبداللہ ابن عمر جو اس حدیث کے راوی آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر عبداللہ ابن عمر کا یہ خیال ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخیر وقت تک ان چار مقامات پر کرتے رہے ہیں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر عبداللہ ابن عمر نبی پاک کی سنت کے خلاف کام کرے میں اور آپ کروں تو بے شک کریں لیکن کبھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ کا یہ صحابی عبداللہ اللہ ابن عمر رضی اللہ کا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عاشق وہ کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا یہ میرے پاس موجود ہے ابن ابھی شیبا اس کے اندر موجود ہے یہ صفا صفح ایک سو ساٹھ ہے پہلی گرد ہے اس کے اندر موجود ہے حدثنا معاویت ابن حسین حن حسین حن مسلم اور جوہنی کا پڑھ حدثنا ابن بکر ابن عیاش حن حسین حن مجاہد قالا رأیت ابن ما رأیت ابن عمر رضی اللہ عنہ یرفو یدئے اللہ فی طبول ما یفتتے ہو کہ عبداللہ ابن عمر صرف شروع کے بقت رفا یہ کیا کرتے تھے اس کے بعد نہ کرتے تھے اب اگر عبداللہ ابن عمر سمجھتا ہے کہ پیغمبر کریم کی یہ سنت ہے پھر پیغمبر کریم کی سنت کے خلاف کرتا ہے تو, تو عبد اللہ ابن عمر عادل نہیں رہتا اور قانون یہ ہے کہ تو جتنے ہیں وہ سارے کے سارے عادل ہیں اس لیے ماننا پڑے گا کہ یہ بے کام پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر عمر تک نہیں کیا یہی وجہ ہے میں مولانا کو کہہ لیں میں چیلنج کر چکا ہوں اب پھر کرتا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا ایک حدیث لایئے ایک حدیث جس کا ماننا یہ ہو کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عمر تک یہ چار مقامات پر رفی کرتے رہے میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کے مذہب کو قبول کر اور باقی مولانا کہہ رہے تھے جی منع دکھاؤ یہ, یہ کہتے تھے میں نے حدیث کا بیٹا ہوں اگر سننا ثابت ہو جائے نا پیغمبر کریم نے سچوں کے اندر یہ دیر کیا ہو یہ سابت ہو جائے تو میں مان لوں گا یہ لیڈری مولانا یہ میرے پاس ہے نسائی شریف اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں محمد ابن پیغمبر کریم نے جب سجدہ کیا اس وقت کیا اگر میں بخاری شریف سے چونکہ وہ رہے تھے، آپ نے دلیل نہیں پیش کی یہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ میرے پاس ہے بخاری شریف اس کا دس ایک سو دس یہ روایت ہے 110, 110. حضرت ابو رضی اللہ تعالی لمبی حدیث سے میں سنر پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو احتراض نہ رہے پھر جہاں سے مقامی استدلال ہوگا ابان کالا اخبار اس کے جب رکوتے وقت جاتے تھے کوئی نہیں آگے آ رہی ہے پھر جب سجدے کے لیے جاتے تھے اللہ اکبر کہتے تھے ہاتھ سجد. اٹھانا کوئی نہیں اسی طرح جب رکو کرتے بھی کوئی نہیں اور آگے رکھا اور اسی طرح ہے. جلوس پھر دو پڑھ کر آدمی کھڑا ہو تو رکو تو اس وقت وہ آدمی کرے. حضرت ابولہ ابو رضی اللہ تعالی حضرت ابو حیرہ کی 110 ہے بخاری شریف کا. حضرت ابو حیرہ کہتے ہیں اللہ کی ذات کی قسم اٹھا کے جاتے وقت نہیں اور سجدے کے وقت نہیں دو رکاتوں کے بعد نہیں پیغمبر کریم کی یہی نواز تھی انکانت دنیا کہہ رہا ہے بتائیے کہ یہ ابو کیوں تو بول رہا ہے کوئی ماضل ہے اُن جاہِ پاؤں یارتا ظلفِ دراز میں تو خود اپنے دام میں سیاد آ گیا مولانا نے بہت سارا زور لگایا بہت سارا حتیٰ کہ چیف نکتہ لیسی مولانا ساتھی مخاری شریف دی حدیث پیش کیتی نے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام بھی نماز بیان فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس طرح نماز پر دیسا مکمل تشبیح حضرت ابو حرارا رضی اللہ اور رکو, رکو تو سر اٹھا لگیا نہیں سن کرتے دو ریسری رقت کھڑے ہو کے نہیں سن اے مولانا صاحب نے بخاری شریف مولانا سے کہتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر توم سے مت کرو، اگر ہے، تو بخاری شریف سے کسی حدیث میں سے حدیث سے ابھی دکھاؤ یہ دخوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرتے وقت حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت وقت نہیں کرتے تھے لیکن مولانا صاحب یہ بخاری نہ بخا جی رکوع جان لگیا رفائی دہن کا ذکر کوئی نہیں نماز نہیں تو لگیا دا ہے دیکھو ہاں چنگی طرح ہی نماز اپنے خلاف ہے اس ماہ ذکر نہیں رکو جان لگے رکو جان لگے, لگے رفا جی دین کا ذکر نہیں تو نماز نیتن لگے رفائی دین کا ذکر ہے اس ادیس کوئی نہیں نہ لیکن زور بہت لان مسئلہ مولانا حل ہے نہیں ہونا مسئلہ دلیل رہے لیکن ہمیں ثابت کر دے کر لیکن خدا کی قسم اس حدیش وقت بھی رفا دہن وغا سکتے دین کردے نے کرتے کرن لگے وہ بھی وغا سکتے نہیں مولانا نے فرمایا والی روائی دہن چھٹی ہو گئی اور دہن رفائی دہن کا ذکر نہیں چونکہ نماز رکو جان لگایا روان لگیا دو پڑھ کے کھڑے ہوگیا رفائی دینا ذکر نہیں لہٰذا رفائی دہن کوئی نہیں یہی من ہے نا ذکر نبیل بنا لیا نا, نا میں پوچھنا رہا نماز نیت لگی رفا ذکر پہلا من لیا بخاری شریف نوہل قطب عبد اللہ کے تنقید کر بڑے افسوس دی بات ہے جے بخاری دھاوی ہونے کرنی جنہ مالا میں نے کزاب لفظ عبداللہ لکھا ہے اگ مولانا صاحب نے حدیث پیار کی کرو بخاری شریف کے اور موتا امام محمد لکھا ہوا ہے رکو رفائی دین حضرت عبداللہ بن عمر دی صحابہ دے اور اس کے دولت احمد الکاری امام محمد بھی لکھا ہوا ہے حضرت عبد اللہ بن امر رفائی دین سنز نیچن رکو ریسریتا ہے اپنی کتاب اٹھاؤ کل مجد لکھا ہوا ہے متعلق ہے نا اے سوچ غلطی ہے وہ بک کرنا یاس تھی اپنے پوچھوتے صحیح دل کے تو بولے گھر اٹھے پینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گل کے دراگ سے اپنے مولانا اپ لکھن اللہ سے پوچھو وہ فرماتے ہیں آپ کی کتاب علام موتا امام محمد اس کتاب میں اپنی کتاب اب تعلیب میں فرماتے ہیں رفا د کرنے والی جو بن عمر کے رضی اللہ بن سن اور میں تو کاروی چاہے ثابت کیتا ہے لیکن مولانا صحیح بات ہے تو اگر میں گا جائن کرتے ہوں سن میرے مطلب کیا جیسے کہ میں مان لا گا بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر ما فرماؤ گسا نہ کوئی نہیں حدیث یہ خود, دی خود تسلیم کر لیا جی ہوں سام تانا دین ہو. تے میں پوچھ رہا یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں مولانا ہوش نہ تیرا جواب دینا میرا سوال یہ آیا یہ حدیث مدل رویت دے دے دے دے. نسائی پیش کرن دے. ہوش کرو اگر یہ سہی ہے اس کے عمل کرو اگر صحیح نہیں پیش کیوں کی میرے سوال اٹھاؤ میرے سوال یہ حدیث صحیح ہے سجدہ میں نہیں مانتے حدیث نہیں کرتے آئے حدیث اب ایلان کرو کہ حدیث سے عمل کرنا اہل حدیث ہے ابھی چونکہ آلے حدیث نہیں ابھی حدیث سے تاہم عمل کرتے یہ حدیث ہے عمل کرو تو پھر تو مسئلہ بن جائے گا جی حدیش سے عمل کر تو دا کہ, حدیث صحیح؟ <سلام> نہیں حدیث کی ہے کہ نبی دینی بین کراجو اللہ دے نبی سجدہ کھڑے رکود رکود ہو میںلہ دبی نسک سابت کدھر تک وغایا جائے نہ سوال کر رہا یہ ترک نسل ذرا سابت ہے کرو میرے سامنے تاکہ سامنے ہو لیکن میرا دعوی کہ تھی تھی رکھنا قدم سمل کر دستہ خار میں بجر ہوں یہاں پکڑی